صحبت کا اثر نیک آدمی اس وقت تک نیک رہتا ہے جب تک برے لوگوں کی صحبت میں نہ پڑے اور جب برے لوگوں کی صحبت میں آ گیا تو وہ بھی برا ہو جائے گا جیسے کہ میٹھے دریا کا پانی اس وقت تک میٹھا رہتا ہے جب تک سمندر کے کڑوے اور نمکین پانی سے نہ مل جائے